کل مربسما واد دلیل کریے نمبر پانچ آپ فرما دیجیے کون مالک ہے آسمانوں کا زمین کا آپ فرما دی اللہ چادی آگے ہے سمرائے آفتا خاص کیا پس بنا لیے تم نے سوائے اللہ کے کار جو نئی اختیار رکھتے اپنے جانوں کے نفع نقصان کا کل حل یس اظہار فرق یہ فرق کو ظاہر کیا جا رہا ہے مومن کافر کا فرق اور توحید اور شرق کا فرق اظہار فرق آپ فرما دیجیے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا اندھا کے نیچے کا لکھنا ہے مشرق بصیر مواحد یا برابر ہے اندھیرے اور شرک اندھیرے کس کے لیے کفر شرک کے اندھارے اور نور کے نیچے کو توہید نور کا ایمان کا راستہ ایک ہے کفر کے راستے بہتر ام جالو یہ زجر ہے یہ زجر کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے شریک بنا رکھے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ خدا کے شریک جو تم نے بنائے ہیں کیا انہوں نے کوئی مخلوق بھی پیدا کی ہے اگر مخلوق پیدا وہ کرتے ہوتے تو پھر تو تمہیں اشتباہ ہو جاتا کہ وہ بھی کیا ہے پیدا کرتے ہیں مخلوق کو یہ خدا کی مخلوق یہ ہمارے پیروں کی مخلوق ہے شرتا کی لیکن یہ تو یقینی بات ہے تم بھی اعتراف کرتے ہو کہ وہ خالق نہیں بن سکتے جب خالق نہیں بن سکتے تو معبود بن سکتے ہیں دیکھو اب غور کرو ز اللہ شرکا کیا تجویز کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریف خالہ کچھ شاید ان کا خلق ہی انہوں نے پیدا کیا ہے کوئی چیز نسر پیدا کرنے اللہ کے بس مشتبہ ہو گئی ہو خلق ان کے اوپر ان کو پتہ نہ چلتا ہو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ ہمارے شرکا کی مخلوق ہے بھائی ایسے جب ایسے نہیں تو اعلان کر دو کو اللہ خال کو کل لے فرما دی اللہ خال کے ہر چیز کا اور وہی ایک ہے غالب ہے انضر میں سما دلیل اکری نمبر چھ حق کو باطل کی مثال دلیل نمبر چھ حق و باطل کی مثال یہ میں آپ کو اوپر پہلے سمجھاؤں آج کل سیلاب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو سیلاب کے اندر اوپر اوپر جھاگ ہوتی ہے کیا جھاگ ہوتی ہے اس کے اندر تین ہوتے ہیں ایسے مٹی ہوتی ہے اب آپ فرمائیں کہ وہ جھاگ ہمیشہ رہتی ہے ختم ہو جاتی ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے نیچے والا پانی کار آمد ہوتا ہے تو باطل کی مثال کس طرح ہوئی جھاگ کی طرح اور حق کی مثال کار احمد پانی کی طرح نمبر ایک اور نمبر دو یہ ہے کہ ایک اور جھاگ بھی ہے تو یہ ہے کہ آپ زر گھروں کے پاس چلے جائیں یہ زر گھر سنارے ان کے پاس سونا ہوتا ہے چاندی ہوتی ہے اس کو پگھلاتے ہیں پگھلاتے وقت بھی جھاگ نکلتی ہے وہ جھاگ جو ہے وہ اصل سونا ہوتا ہے یا کھوٹ ہوتا ہے آہ, وہ کھوٹ ہوتا ہے تو جا ختم ہو بھی کھو اور اصل سونا جو ہے وہ رہ جاتا ہے تو یہی اللہ نے مثال دی دونوں جگہ باطل جھا کی طرح ہے اور حق کس کی طرح ہے پانی اور اصل سونے کی طرح اور سمجھی بات دلیل لکڑی نمبر چھ حق و باطل کی مثال اتارا اللہ نے آسمان سے پانی پس بہ پڑے نالے اور دیا تمہ نالے سات اندازے اپنے کے کوئی بڑا نالا اس میں زیادہ پانی چھوٹے نالے میں کم پانی اپنے کے ساتھ پس اٹھا سیلاب جھاگ چڑھا ہوا زابدن منا جھا گھر چڑھا ہوا تو ایک جھاگ یہ آ گیا نا اب دوسرا جھاگ وا یوں کے دون اور ان چیزوں سے جن کو تپاتے ہیں آگ کے اندر تو کون ہے جی ارے سونا چاندی اور ان چیزوں سے جن کو تپاتے ہیں آگ کے اندر واسطے طلب کرنے زیور کے یا اسباب کے سونے چاندی سے زیور بھی بناتے ہیں اور اسباب بناتے ہیں ہی نہیں اور سونے چاندی کے پیالے پیالے ہو گئے گلاس ہو گئے وہ تو, تو بادشاہ استعمال کرتے ہیں نا زیادوں میں سلو وہاں بھی جھاگ ہے اسی طرح کزال کا اس طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالی حق کو باطل کی مثال اما جاو رہی جھاگ تو چلی جاتی ہے ناکارہ ہو کے جفاق منت نہ کارا ہو کے اور جو چیز نفع دیتی ہے لوگوں کو وہ کون سی چیز نفع دیتی ہے پانی اور کھرا سونا چاندی پٹھے رہتا ہے زمین کے اندر زمین منت دنیا یہ کھری چیزیں ٹھہر رہتے ہیں دنیا کے اندر اردو دنیا اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالی مثال حق کو باطل کی تو میرے عزیز یہ حق و باطل کی جاتی مثال اب اہل حق کا انجام حق و باطل کی مثال کے بعد اہل حق کا انجام جن لوگوں نے کہا مانا اپنے رب کا ان کے لیے اچھا بدلہ ہے الحسنا منا اچھا بدلہ للہ دین خبر مقدم الحسنہ مبتلا موقع واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کہا مانا اپنے رب کا اچھا بدلہ ہے آگے اہل باطل کا انجام اور جن لوگوں نے اللہ کا کہا نہ مانا کئی دفعہ پڑھ چکے ہو اگر تاکہ واسطے ان کے تمام وہ چیزیں ہوں جو زمین کے اندر ہیں اور اس کے مثل اور بھی ہوں تو البتہ فدیا دے ڈالیں اپنے چھڑانے کے لیے لیکن چھوٹیں گے نہیں یہ لوگ ہوں گے ان کے لیے سخت ہوگا ٹھکانوں کا جہنم اور گراوٹ ہونا میرے محترام پہلے حق و باطل کی مثال تھی پھر کیا تھا جی اہل حق اور اہل باطل کا کیا انجام تھا اب اہل حق اور اہل باطل کے درمیان تفاوت ربط بالکل آسان ہے اہل حق اور اہل باطل کے درمیان اب تفاوت ہے کیا پو شخص جانتا ہے انما تحقیق وہ کتاب جو اتاری کی طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے حق ہے کیا یہ مسئل اس سے ہو سکتا ہے جو اندھا ہے تو عالم اور اندھا برابر ہیں تو اہل حق ہیں عالم اور اہل باطل اندھے سوائے اس کے نہیں سمجھتے ہیں کون عقل والے مستفی اچھا جی اب اہل حق اور اہل باطل درمیان تفاوت آئے گی ہے نا اب ان کے درمیان مکمل علامات اور اوصاف بیان کر رہے ہیں اللہ یوفون اہل حق کے اوثاف یہ اولول الباغ وہی اہل حق ہیں اولول الباغ کے اوثاف بھی لکھ سکتے ہو اہل حق کے اوثا بھی لکھتے ہو لیکن رب کے لحاظ سے وہ اہل حق ٹھیک رہے گا اللہ زین یوفون صفت نمبر ایک یہ وہ ہیں جو پورے کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ کو اور نہیں توڑتے پختہ ہاتھ کو و صفت نمبر دو وہ ہیں کہ جوڑتے ہیں اس چیز کو کہ حکم کی اللہ نے کہ جوڑی جائے کتنے جی ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں سخت کا یہ چار ہے یا سابارو پانچ اور جنہوں نے صبر کی یا ساباروں کا مانا دین پہ مضبوطی سے قائم ہیں واسطے طلب کرنے رضا رب اپنے کے یہ پانچواں نمبر ہے وقام وان چیک سات خرچ کیا اس چیز سے رسک دیا انہوں کو پوشید آزاد ہے وہ یاد رہا ہوں نمبر کتنی جی آ اور دفاع کرتے ہیں سات حسن سلوک بد سلوکی لوگ ان کے سامنے بد تمیزی کرتے ہیں بد سلوکی کرتے ہیں لیکن جواب میں کیا کرتے ہیں حسن سلوک پیار محبت سے بات کرتے ہیں پلاح کا لہن اقبت دار انجام یہی لوگ ہیں ان کے لیے اچھا نتیجہ ہے دار آخرت کا وہ اچھا نتیجہ کیا ہے یعنی باغات ہیں جناتوں بدل بنے گا باغات میں ہمیشہ کے داخل ہوں گے اس کے اندر خود بھی اور جو لائق ہیں ان کے باپ دادوں سے بیویوں سے اولاد سے وال ملائے کا دو اور فرشتے داخل ہوں گے ان کے اوپر ہر دروازے سے اور فرشتے کیا کہیں گے یقین اونا سلام ہونا تو, تو عربی سلام ہوگا یا انگریزی ہوگا سلام لگی سلام سلامتی ہو تمہارے اوپر بس باب بس اس کے صبر کیا تم نے پر اچھا ہے نتیجہ دار آخرت کا یہ کن کے اوساف تھے جی اہل حق کے کتنی اوصاف تھے جی آٹھ اوصاف تھے اور پھر ان کا انجام تھا اب اہل باطل کے علامات بے وقوف ہو گیا علامات یا اہل باطل کے ولََََََََََ دد ددين جن جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے ہاتھ وہ بات پختہ کرنے اس کے كئى در پڑ چكے اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ حکم كيا اللہ نے اس کے جوڑنے کا رشتہ داریوں کو قطع کرتے ہیں مومنین کے ساتھ نہیں بیٹھتے ان سے قطع تعلق كار کے کافروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور فساد کرتے ہیں زمین یہ نمبر كتنى ہے یہی لوگ ہیں انجام لکھ لو یہی لوگ ہیں ان کے لیے لانت ہے اور ان کے لیے برا نتیجہ ہے دار آخرت کا اللہ دلیل اکلی نمبر سات سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بےمان لوگ منافق لوگ ان کے پاس رزق وسیع ہے کیا ہے کھا پی نہیں رہے دنیا بہت نہیں ہے تو فرمایا یہ اسباب ہے دنیا کا متا دنیا کلی چند روزہ بہا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو ایک گھوٹ بھی نصیب نہ ہوتا کہ دنیا مردار نہیں اب دنیا جیفت فتم تو مردار کے ڈھیر لگائے ہوئے انہوں نے قرآن سے راس لائیں دلیل کے نمبر سات ازالہ شبو اللہ ہی فراز کرتا ہے رزق کو جس کے لیے کہتا ہے تنگ کرتا ہے اور یہ اکڑ گئے دنیاوی زندگی کے ساتھ حالانکہ نئی دنیاوی زندگی مقابل آخرت کے مگر اسباب حقیر متعل کے نیچے کا لکھنا ہے یہ حقیر اسباب ہے بھائی یقول اللہ جی نے نمبر چار بھائی وہ پرانی بات کیا کہتے تھے کہ فرمائشی معذے ہو کیا مانتے تھے جو ہماری مرضی ہے نا اس قسم کے موضے دکھاؤ یہ کئی دفعہ پڑ چکے ہو نا کہ فرمائشی معذا حکمت کے مطابق نہیں ہوتا شکوا نمبر چار کہتے ہیں کافی کیوں نہیں اتارا جاتا اس کو فرمائشی معذا اس کے گراف کے خیال سے جواب یہ جواب مانا ہے جواب ہے لیکن ہا تم اس قسم کی بےہودا فرمائشیں کرتے ہو کیا کرتے ہو بےدا بیکار بے فرمائشیں کرتے ہو اس اسری اللہ کا تمہیں گمراہ کرتا ہے آپ فرما دیجیے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے کس کو جو بےدا فرمائشیں کرتا ہے اور ہدایت دیتے اپنی طرح اس کو جو متوجہ ہوتا ہے منیب آگے منیبین کے اوصاب یہ من اناب ہیں منی بین منی کے اوصاف کیا ہیں اللہ دینا من وہ ہیں جو ایمان لائے نمبر اور مطمئن ہوتے ہیں دل ان کے اللہ کے ذکر سے یہ نمبر کتنی دو اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں اللہ بکر اللہ اللہ کی یاد کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں دل اللہ دینو انجام منی بین کے دو اور صاف بیان کیے اب انجام جو لوگ ایمان لائے عمل کی اچھے تو بال خوشحالی ہے واسطے ان کے دنیا میں تو بال کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے خوشحالی ہے واسطے ان کے دنیا میں وحسن و آپ اور اچھا نتیجہ ہے آخرت میں کگال کا دلیل واحد نمبر ایک. اے میرے بابو کسی طرح بھیجا ہم نے تجھ کو بیچ ایک امت کے کہ تاکہ گزر چکی اس سے پہلے بہت سی امتیں تو ان میں رسول ہے یا نہیں تو آپ کی رسالت کوئی انوکھی چیز تو نہیں نا پہلے بھی امتیں ہوتی تھیں رسول آتے تھے آپ بھی اپنی امت کے اندر رسول بن کے آئے اور کیوں بھیجا لے تب تلو ہند فریضۂ خاتم و حکمت ایرسال بھی آئے اور فریض خاتم لمبیا تاکہ پڑھیں آپ ان کے اوپر وہ چیز کہ وحی کی ہم نے طرف تیرے اس حال میں کہ وہ نا شاکری کر رہے اللہ کی تو لتا کے نیچے کا لکھا تھا فریضہ خاتم الانبیاء نمبر ایک کل ہوا ربی یہ فریضہ نمبر دو ہے آپ اعلان فرما دیں کہ وہی اللہ رب ہے میرا نہیں کوئی معبول مگر وہی اس پہ میں نے تبکل کیا اور اس کی طرح لوگ ہے میرا ولو ان قرآن شدت عناد کفا شدت اناد فرمایا قرآن پاک سچی کتاب ہے لیکن کافر اتنا ضدی ہے نا کہ ان کا اناد انتہا درجے کو پہنچ چکا ہے اب میری طرف دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایسا قرآن نازل کرتے اس قسم کا قرآن نازل کرتے کہ قرآن کو پڑھا جاتا تو پہاڑ ایسے دوڑنے لگتے قرآن کو پڑھا جاتا تو پہاڑ دوڑنے لگتے ایسا قرآن نازر کرتے اور اسی طرح اس قرآن کو پڑھا جاتا تو زمین طے ہو جاتی مثال طور میں قرآن کو پڑھتا تو دو منٹ کے اندر خان پور پہنچ جاتا رہیمگار پہنچ جاتا کوئی آج کل وظیفے نہیں بتاتے کیا کہتے ہیں وظیفہ طی العرغ کیا کہ ایسا وظیفہ پڑھو کہ دو منٹ کے اندر کہاں پہنچ جاؤ لاہور پہنچ جاؤ تو قرآن بھی اگر ایسا اترتا کہ دو منٹ کے اندر آپ کہاں پہنچ جائے تو اس کے پڑھنے سے لاہور پہنچ جاتے زمین طے ہو جاتی یا دوسرا معنی کتے طرز کا یہ ہے کہ زمین پھٹ جاتی اور زمین سے چشمے ابھرتے اور پانی لوگوں کو ملتا جیسے مکے کی زمین ہے اور تیسری بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے تو مردے زندہ ہو جاتے قرآن پڑھنے سے کیا مردہ زندہ ہو جاتے اور تمہارے ساتھ باتیں کرتے تو اس قسم کا اگر قرآن ہم اتارتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی یہ نہ مانتے پھر بھی نہ مانتے تو ضدی ہوئے یا نہ ہوئے بھائی یہ تو قرآن موجدہ تو ہے فس بلاغت کے ساتھ لیکن اس کے پڑھنے سے مردہ زندہ ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ اتنے ضدی ہیں کہ قرآن کے ساتھ اگر یہ ظاہر موضے بھی دیکھ لیتے پھر بھی قرآن کو نہ مانتے جب تیرا جی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں دیکھو حضرت یہ عنوان کیا لکھا ہے میں نے شدت عناد اور او مانا کرو غور سے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت بھی مشکل ہے اور اگر تحقیق ایسا قرآن ہوتا یہ قرآن ایسا نہیں ہے اور اگر تحقیق ایسا قرآن ہوتا کہ سیر کرے جاتے بس اب اب اس کے کیا کہا اور کتے آج بھی یا کتا ہوتی ساتھ اس کے زمین زمین, زمین کے کتا کے کتنے معنی ہیں یا تو ایک منٹ میں طے ہو جاتی یا شک ہو جاتی اور اس سے کیا چشمین کرتے اور کل یا کلام کیے جاتے ساتھ اس قرآن کے مردے زندہ ہو جاتے تاکہ کہ جزا معذوف ہے لما آ یہ بھی لکھ لو جزا معذوف ہے لما آ منو پھر بھی ایمان نہ لاتے لمح آ منو پھر بھی ایمان نہ لاتے آگے فرمایا بلر الامر بل بلکہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے نہ دے آ فلم یا سلزین آ منو تم بھی ہے مومنی لم یا اسکول کو بان لم یعلم ویسے ظاہر مانا آپ کے نزدیک کیا ہے نا, نا امید ہوئے ایسے نا لیکن یہ نہیں لم جس کا من لم یا لم ایس مقام پہ یہ لغاتا ہے حوازن حوازن کی کہ حوازن یہی تھے جن کے ساتھ جنگ ہوئی تھی حضور کی کس کے اندر وادی ہنین کے اندر یہ لم یا اس کا من لم یا لم کرتے ہیں حوازن والے کیا نہ جانا ان لوگوں نے جو ایمان لائے کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دیتا کس کو سب لوگوں کو لیکن اللہ کی حکمت تکوینی تکوین اشترا ہے کہ سب نہیں ہدایت میں مجتمع ہوتے ولاً کا فرو معن دین کا انجام معان دین کا انجام دنیا بھی اور ہمیشہ رہیں گے کافر پہنچتی رہے گی ان کو بس سبب ان کے کرتوتوں کے آفت بھئی ابھی آفتے پہنچ رہی ہیں یا نہیں سیلاب آ رہے ہیں لوگ سمجھتے نہیں پہنچتی رہے گی ان کو بس سبب ان کے کرتوتوں کے آفات یا نازل ہوگی قریب ان کے گھروں کے قریب قریب آفتیں آئیں گی سمجھانے کے لیے یہاں تاکہ آ جائے گا وعدہ اللہ کا مر جائیں گے موت بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا وعدہ کا والا بالکل تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبو استزا کی اتو ساز میں سنوں گے تو تجھ سے پہلے پام لئے تو امحال مجرمی پس مل دی میں نے کافروں کو پھر گرفت گئی کی پس کیسے تازہ میرا آفامن ہوا قائم دلی لکلی نمبر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہمارے محافظ بھی ہیں یا نہیں اور یہ معبودان باطلہ مابودا یہ ہمارے محافظ ہیں یا ہم ان کے محافظ ہیں جی؟ وہ بتوں کی حفاظت خود نہیں کرتے یا وہ ہمارے محافظ ہیں ایک صاحب ہی کہتے ہیں میری بت کے ساتھ جا تھی میں اس کو ساتھ لیتا سفر میں بھی ساتھ ایک دفعہ رکھ دیا بدھ صاحب کو کپڑے بھی تھے میرے میں نے کہا حضرت ان کی نگرانی کرو کپڑوں کی تو میں ذرا پیشاب پہان کر لوں پیشاب پہان کر کے آئے تو دیکھے تو کے اوپر پانی تھا ادھر ادھر دیکھا بادل وغیرہ کچھ نہیں تھا کیا وجہ پانی کہاں سے آ گیا وہاں لومڑی کے پاؤں تھے دیکھا تو ساتھ جھاڑی کے اندر کون چکی تھی لومڑی وہ لومڑی پیشاب کر گئی حضرت صاحب کے منہ میں تو اب اس کو اکا لائی تو کہتا ہے مجھ کو اکا لائی میں نے اس بت کو چاہ کے مارا ٹکڑے ٹکڑے کیا میں نے کہا تبولو علیہ تبول کیا یہ بھی بابود ہے جس کے اوپر کون پیشاب کریں لوگ نہیں جو اپنی حفاظت نہ کریں تمہاری کریں گے حفاظت افمن ہوا قائم دلیل دلی لکڑی نمبر آٹھ کیا پر وہ ذات جو محافظ ہے اوپر ہر نفس کے وہ کون محافظ ہے اللہ بے ماغ کا سبر ساتھ کے قصد کرتا ہے اللہ ہماری ذات کا محافظ ہمارے اعمال کا بھی محافظ کا من لسا کزا کا عبارت معروف ہے کا من لا کضا لے کا مصل اس معبود کے ہے جو ایسے نہیں ہے یہی بت پیر فقیر و جال شرکا کی شکوہ ہے اس کے باوجود بھی تجویز کے انہوں نے اللہ کے لیے شرکا کل شمبو ہوں آپ فرما دیجیے ان کا نام تو لو وہ جن کو شریف بنا ہے کون ہے نام تو لو ان کا ہم تن خدا کہتا ہے میرے کوئی شریک نہیں اللہ کا کہتا ہے تو تم خدا کو بتلاتے ہو کہ تیرے شریک ہے زمین کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تو نہیں جانتا کہ میرے شریک ہیں تم خدا کو بتلاتے ہو کہ اللہ زمین کے اندر تیرے شریک موجود ہیں ایک ام تو نہ ہوں یا بتلاتے ہو خدا کو وہ معبودان باطلا جن کو نہیں جانتا اللہ تعالی زمین کے اندر زمین کا ذکر اس لیے کیا کہ شرک کس کے اندر ہو رہا ہے زمین میں یا آسمانوں میں ام من یا یہ بتاؤ ظاہری طور پہ تم بکواس کرتے ہو دلیل کوئی نہیں تو جس بات کی دلیل نہ ہو ظاہری طور پہ بکواس کی جائے وہ بات کام کی ہوتی ہے بیکار ہوتی ہے وہ کیسے بتاؤ یہ ہم کو یا ظاہری باتیں کرتے ہو بغیر دلیل کے بالو زئیے نہ سبا گمراہی اصل بات یہ ہے کہ مزین کیا گیا کافروں کے لیے ان کی مغالتا کی باتیں ہے یا مکر سے مراد کا لو لوگ مغالتے ڈالتے ہیں آپ لاہور چلے جائیں نا تو وہاں یہ فوٹو تقسیم ہو رہے ہیں اس پہ یہ مابو محبوبانی بیٹھا ہے بڑھیا ساتھ بیٹھی ہے بوڑھی عورت ادھر کشتی کر رہی ہے اور وہ باقاعدہ فوٹو بیچ رہے ہیں پھر وہ مشرق لوگ فوٹو لیتے ہیں آ کے دکھاتے ہو oh, وہاں بھی ہو دیکھو تم نہیں مانتے دیکھو مابوس بانی بیٹھا ہے بڑھیا بیٹھی ہے یہ کشتی تر رہی ہے تو حضرت صاحب نے بیڑا ترا دیا نہ ترا دیا دیکھو نہیں مانتے یہ بھگالتا ہے یا نہیں ہے وہ اپنی طرف سے جھوٹے فوٹو بنا لو انسان اور شیر جا رہے تھے انسان اور شیر انسان کہتا تھا کہ میں باہر ہوں شیر کہتا تھا کہ میں با. آگے فوٹو بنا ہوا تھا جس میں انسان نے شیر کو گرایا ہوا تھا اور گردن پہ قابو تھا انسان نے کہا دے گئے فیصلہ ہو گیا شیر نیچے ہے انسان کا ہے اوپر ہے اس کی گردن اس نے ہاتھ جوڑا کہنے لگا اگر ہم فوٹو بنانا جانتے نا تو پھر ہم الٹا فوٹو بناتے تمہیں فوٹو کا آتا ہے طریقہ جیسے بناؤ تمہاری مرضی اگر ہم چیرو کو بھی فوٹو کا طریقہ آتا تو ہم اوپر ہوتے, تو کیا ہوتے؟ ہے، یہی ہے جو چاہے تیری نگاہ کرشمہ ساز کرے بلکہ مزین کیا گیا کافروں کے لیے مغالتا کی باتیں اور رو کے گئے رہے راستے اصل بات یہ ہے جس کو اللہ گمراہ کرے اس کا اپنی راہ پر میں لاہوم انجان ان کے لیے عذاب ہوگا دنیا کے اندر بھی پھر مشرقین کے لیے عذاب ہوگا نا پکڑ دھکڑ حضور کی پکڑ میں آئے تھے نا ان کے لیے عذاب ہے دنیاوی زندگی میں اور عذاب باساط کا زیادہ سخت ہے اور نہ ہوں گے واسطے ان کے اللہ سے کوئی بچانے والے ماسل الجنت بشارتی مومنی کے لیے بشارت ہے فرمایا کیفیت کی یہ حال بحشت کا وہ بحث جس کا وعدہ دیے گئے کون بہ یہ کیا ہے کہ جاری ہوتی ہے نیچے اس کے نہریں پھل ان کے ہمیشہ ہیں نیچے لکھو بیت بار نو کے ہمیشہ ہیں پھل ان کے ہمیشہ ہیں بیتوار نو کے بیت بار نو کے اس لیے کہا کہ جو پھل ہم خود کھائیں گے وہ ہمیشہ رہے گا تو ہم کھا گئے اس کا نو باقی رہے گا جیسے ہمارے علاقے میں آج کل آموں کا فصل ختم ہو چکا ہے نا پھر کھجوریں کھجوریں بھی ختم ہو جاتی ہیں کنو بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن بیس کے اندر یہ سارے نو کیا ہوں گے باقی رہیں گے بحث کیا ناؤ کے ایسے پل کے ہمیشہ ہوں گے بہت بار نو کے لوہا دائم ذلوحہ کے بعد بھی دائمنمقدہ ہے یہ انجام ہے متقین کا و اکبل کافری نندا یہ انجام مشرقین لکھ لو اور انجام کافروں کا آگ کا ہے بلین کتاب دلیل نقلی از اہل کتاب پہلے صداقت قرآن بھی تلی آ رہی ہے نا تو اس سلسلے میں دلیل نقلی ہے اہل کتاب وہ لوگ دی ہمنا کتاب وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کتاب کے جو اتاری کی طرف تیرے کیا خوش ہوتے ہیں تصدیق کیا نہیں لیکن بعض اہل کتاب وہ ہیں جو قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں وامن الحضا اور ان گروہوں سے وہ ہے جو انکار کرتا ہے قرآن کے بعد یہ بعض حصہ ایسے کہ یہود کے سامنے بو علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے آؤ پڑھتے آؤ تو سر ہلائے گا نہیں ٹھیک ٹھیک تو اس کا انکار کیا لیکن جب حضور کے مطابق پڑھو ہاں کمار سلام کل رحمت اللہ علیہ تو باز کو مانا باز کو نہ مانا یہی ہے علیہ السلام کے کسے کو مانے گا اور ان گروہوں سے وہ ہے جو جی انکار کرتے بعض حصے کا کل اناؤ میرے تو یہ دلیل واحی ہے پہلے دلیل نکلی تھی آپ فرما دیجیے سوائے حکم کیا گیا ہوں میں یہ شریک نہ ٹھہراؤں کسی کو یہ توحید لکھو میں نے عرب کیا تھا کہ یہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں کتنی مضامین بار بار آتے ہیں توحید رسالہ صداقت قرآن اور یہ توحید آ گئی اے لہ ادوب یہ رسالہ تھا اللہ کی طرح میں دعویٰ دیتا ہوں میں نبی ہوں اور اس کی طرح لوٹنا ہے یہ کیا آ گئی کیا مر و کگال کا یہ کیا آ گئی قرآن اور اسی طرح اتارا ہم نے اس قرآن کو یہ حکم عربی زبان میں ہے وار تباہتا تم بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور البتہ اگر ابتباق کی تو انہوں کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آ چکا تیرے پاس علم نہ ہوگا واسطے تیرے اللہ کو کوئی خالصا اور نہ بچانے والا معلوم ہوا کہ اہل کتاب کا مذہب کیا ہے خواہشات کا مجموعہ ہے وہ حق نہیں ہے آ واہ ہمارے بالک در ازالہ اضال شبو اضال شبو نمبر ایک پہلا شبہ ان کا یہ تھا کہ نبی جو ہے نا وہ بشر نہیں ہوتا نبی بشر نہیں ہوتا نور ہوتا ہے اللہ نے فرمایا پہلے نبی کا تھے بشر تھے ان کی بیویاں تھیں ان کی اولادی تھی. نور کی بیویاں ہوتی ہے جبری اللہ السلام کی کتنی بیویاں ہیں کچھ نہیں ہی. اضالہ شب و اول پختہ بات ہے کہ بے جام نے رسولوں کو تو اس سے پہلے اور کی ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی اور اولاد بھی وما ماکانہ رسول ہیں یہ شب و ثانی کا اضالہ شبھ و دوسرا یہ تھا کہ ہمارے پاس فرمائشی موضا لاؤ کیا لاؤ جی فرمائشی موضاء تو فرمائیے میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ کے اختیار میں ہے نہیں باقی کسی رسول کے یہ کہ لائیں کہ موضا مگر حکم اللہ کے فرمائشی کلیہ جلن کتاب یہ تیسرے شبوں کا جواب تیسرا شب یہ تھا کہ چلو ہم نہیں مانتے تو ہمارے اوپر کیا آنا چاہیے عذاب آ جائے پر میں عذاب کا وقت کیا ہے مقرر ہے ہمارے اختیار میں نہیں لیکل آجلن کتاب واسطے ہر میاد کے یا واسطے ہر وعدے کے لکھی ہوئی چیز ہے وہ لکھا ہوا ہے ہر وعدہ لکھا ہوا ہے یا ہر میاد لکھا ہوا ہے کتابیں لکھا ہوا ہر میاد اور ہر وعدہ لکھا ہوا اپنے وقت میں آئے گا یم اللہ کا یہ کتنے شبوں کا جواب ہے چوتھے شبوں کا جواب چوتھا شبہ یہ تھا کہ جب ہمارا عذاب لکھا ہوا ہے تو ضرور آئے گا چاہے ایمان لائیں چاہے ایمان نہ لائیں پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ عذاب پہ لکھا ہوا ہے فرمائے ایمان لاؤ تو اللہ کے اختیار میں ہے اللہ اس کو کیا کر دے گا مٹا دے گا ختم کا اس کے اختیار میں ہے یم اللہ مٹا دیتا اللہ جس کو چاہتا ہے اور ثابت رہ جس چاہتا ہے اور اس کے ہاں ہے لاہور محفوظ پہ کنٹرول اللہ کا ہے وائیمانور کا تخویف دنیہ بھی تخویف دنیہ بھی ہے اور حضور کو تسلی بھی ہے اور اگر دکھائیں ہم تجھ کو باز وہ عذاب جس کا وعدہ دیتے ہیں ان کو تو ہم قادر ہیں یا فوج کر دیں تجھ کو پھر بھی ہم کیا ہیں قادر ہیں ہم سے بھاگ نہیں سکتے لہٰذا ہم گین نہ ہو فلا پنال بلا تیرے ذمے پہنچانا ہے والے ہے نہ اور ہمارے ذمے پکا دھکا یا حساب نے کیا کرنا ہے پکڑ دھکڑ پکڑنا گرفت کرنا پکڑ جکڑ اردو پکڑ دکڑ ہمارے ہے تیرے دمے پہنچا ہے آر انا ناتل عرب وہی تقریب دنیا بھی ہے کیا نہیں دیکھتے کہ بے شک آتے ہیں زمین کفر کو بھائی حضور کے ساتھ پہلے صحابہ تھوڑے تھے یا نہیں پھر جو جو تبلیغ کرتے گئے جہاد کرتے گئے تو اسلام کی زمین بڑھتی گئی کفر کی زمین کم ہوتی گئی ٹھیک ہے نا مسلمان جو پھیلتے گئے اسلام کی زمین بڑھ رہی ہے کفر کی زمین کم ہو رہی ہے کیا نہیں دیکھتے کہ بے شک آتے ہم زمین کفر کو, کو اور کم کر رہے ہیں اس کو اس کے اعتراف سے اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے نہیں کہ ہٹانے والا اس کے فیصلے کا اور وہی جلدی حساب لے گا وقت مکر من دینا قبل ناکامی تدابیر کفات فرمایا ہر زمانے میں کافر لوگ تدبیریں کرتے ہیں اسلام کے مٹانے کی لیکن وہ تدبیریں کیا ہوتا جاتی ناکام ختم ہو جاتی ہیں ناکامی تدابیر کفات فرمایا تاکہ تدبیریں کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فل مکرو جمیا تمام تدبیروں کا مالک اللہ ہے جس کو چاہے چلنے دے جس کو نہ چاہے نہ چلنے دے اچھا فلی جی اللہ مکر جمعہ تمام تدبیروں کا مالک کون ہے اللہ ہے اس کے اختیار میں یاروں ماہ تقسیب جانتا ہے جو کچھ کسب کرتا ہے ہر نف اور انقریب جان لیں گے کافر کہ کس کے لیے ہے اچھا انجام دار آخرت کاخبہ کا, کا من اچھا انجام دا آخرت کا وہ یقول کا فروغ شکوہ نمبر پانچ کہتے ہیں کافر کہ نہیں تو رسول کی رسالت کے بارے میں کل کفاب اللہ شہیدہ جواب شکوہ کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان اور وہ لوگ یہ دلیل لک ہے کہ نزدیک ان کے علم ہے کتاب کا وہ کون ہے علماء اہل کتاب منصفین جو علماء اہل کتاب کیا ہیں منصفین ہیں ان کے پاس سے علماء کتاب کا وہ میرے گواہ ہے. شہید اسلام -e ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف ردھیان رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلو سہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق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 janniy